رب العالمين والسلام والسلام سنن دابور میں سیدنا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے کہ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 یہ روایت سندن کچھ کمزور ہے ایک رادی کا وہم ہے لیکن اس کی تعید پرانے مجید فرقان حمید سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تقبل کو لوب جو بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقررے سے ہے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 یہ شیاتین کے حاضر ہونے کی جگہ مجاست والی جگہ ان سے ایسی چیزوں کو دور رکھنا یہ تفبے کا سفادہ ہے تو آج کل عام طور پہ کئی لوگوں نے وہ بیج لگائے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی اس طرح کے کچھ کلمات اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوتا ہے اور وہ اسی طرح واش روم میں چلے جاتے ہیں یا وہارتے وہ ہوتی ہیں اور بھی اس طرح کی کئی چیزیں کئی لوگ وہ برے میں تعمیر ڈالے کرتے ہوتے ہیں جن میں پرانے مجید کی آیات لکھی ہوتی تقبے کی جو دلیل ہے یا کپڑے کا جو تقاضہ ہے اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق وہ یہ ہے کہ شاہر اللہ کی تعظیم کی جائے انہیں ایسی جگہ پہ نہ لے کے جایا جائے اسی طرح یہ اس جدید دور میں سمبین موبائل اینڈرائڈ موبائل اور اسی طرح ایپل آئی فون آئی پیڈ وغیرہ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 زیرو زیرو ون زیرو زیرو ون کے کوڈ ہوتے ہیں پاس اور جس وقت آپ اس کو جس پلے پہ لے کے آتے ہیں وہی کوڈ جمع ہو کے ایک شکل اور صورت روشنیوں کو اکٹھی کر کے بناتے ہیں تو جس سے وہ نقص پیدا ہوتی ہے الفاظ پیدا ہوتے ہیں یا تصویر پیدا ہوتی ہے یا آواز اس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے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 آن حالت میں ہی یوں ہی دیکھا اور واش روم میں چلا جائے گا تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ تقرر کے مناسب اور اگر اس کو بند کر دیتا ہے سکرین آف کر دیتا ہے وہ بیکل میں چلا گیا ختم ہو گیا سارا پھر اس کا وہ حکم نہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے اور حمل کرنے کی توفیق دے ہمار